الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمصالیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ہم ایک مرتبہ پھر منی چینل کے سلسلے احقام قرآن میں حاضر ہیں اور دو ہفتے کے براہ راست وقفے کے بعد میں حاضر ایک خدمت ہوں اس سے پچھلے جمعے تو بالار بن نور تھی اس حوالے سے آپ نے خصوصی پروگرام دیکھے ہوں گے خصوصی سلسلے دیکھے ہوں گے اور پچھلے ہفتے شاید ریپیٹ سے حصہ چلا بیرون ملک ہونے کی وجہ سے میں لائف سے نہیں کر پایا آج اس آیت مبارکہ کا انتخاب ہم نے کیا ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ نبی ناں علیہ حسرات کے فضائل کو بھی بیان کر رہا ہے اور ایک ایسا اصول بیان فرما رہا ہے جو انبیاء علیہ السلام کی جو شان ہے جو ان کی عصمت ہے جو ان کا معصوم ہونا ہے اس کے تعلق سے وہ اصول ہے آئیے دیکھتے ہیں آیت مبارکہ کے پہلے تلاوت سنتے ہیں قرآن کی راشن اذْرَاهُ مَرْبُهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دکھائی فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں ارض کی اور میری اولاد سے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا سوئ بکرا کی آیت نمبر 124 سو آپ نے کی اس آیت کے تحت کن اہم امور پر گفتگو کی جائے گی آئیے پہلے ان کی لسٹ ملازہ کرتے ہیں <سلام> آیت مبارکہ کے ذمن میں زیر بحث لائے جانے والے عنوانات حضرت سعیدنا ابراہیم علی نبینہ ولیسات السلام کا مقام و مرتبہ کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کن چیزوں سے آزمائے گئے ہر نبی اور رسول معصوم ہوتا ہے نبوت کسی گناہ گار کو نہیں مل سکتی ریاست کی امامت کے لیے معصوم ہونا شک نہیں البتہ خلافت شرعیہ کی امامت کے لیے کڑی شرائط ہیں اس حایت و میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی کے, کے آزمائش اور ان کی جو ابتلا ہے اس کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے اور جمالی طور پر بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علاء نبی نالیہ نا السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش پر پیش کیا اور وہ اس میں کامیاب ہوئے اور دوسرے حصے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ تبارک وطالیہ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی والم کو منصب امامت عطا کرنا چاہا تو پھر ان کے دل میں اس بات کی خواہش پیدا ہوئی کہ میری اواز میں سے بھی کسی کو ایسے منصب پر فائز کیا جائے تو پھر اللہ تبارک وطالعہ کا یہ فرمان یہاں موجود ہے قال اللہ ینال احدظ عالمین کہ ہمارا جو عہد ہے ہماری طرف سے جو منصب ہے وہ ظالم کو نہیں ملتا ظالم کا اطلاق کافر پر بھی ہوتا ہے اور فاسق پر بھی ہوتا ہے یہاں کس عہد کی بات ہو رہی ہے اور جس امامت کا یہ تذکرہ ہوا ہے وہ امامت اس, اس امامت سے مراد کون سی امامت ہے اس پر آگے چل کر گفتگو کریں گے سب سے پہلے پہلے نقطے کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ صلاحت السلام کو مختلف چیزوں کے حوالے سے آزمایا کن چیزوں سے آزمایا وہ بھی میں بیان کروں گا اللہ نے چاہ تو اس سے پہلے سماعت کرتے ہیں ملاحظہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سید ابراہیم علیہ نبی و علیہ السلام کو کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا علماء نے لکھا کہ انبیاء علیہ السلام کے مختلف مراتب ہیں مختلف درجات ہیں سب سے افضل جو درجہ ہے وہ ہمارے پیارے آکا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے اور حضور اکرم علیہ کے بعد اگر کسی نبی علیہ السلام کا مرتبہ ہے تو وہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا ہے ان کے بعد حضرت مسَ علیہ السلام ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا مرتبہ ہے ان حضرات کو مرسولی نے ال الازم کہتے ہیں یعنی یہ جو پانچ انبیاء ہیں انہیں ال الازم کہا جاتا ہے اور ان کا مرتبہ تمام انبیاء سے افضل اور اعلی ہے حضرت سید ابراہیم علاء نبی علیہ صاۃ السلام کا جو نام ہے یہ عربی زبان میں نہیں ہے یہ لفظ سریانی زبان پر مشتمل ہے اور عربی زبان میں اس کا معنی بنتا ہے ابن رحیم یعنی مشفق اور مہربان باپ اور مشفق اور مہربان باپ اس لفظ کا مانا ہے اور آپ علیہ السلام اسم بامسمہ تھے اور یہاں سے بھی اندازہ لگایا جا رہا ہے جو ساہتمبارکہ میں مضمون بیان ہوا ہے کہ جب آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ کو ایک مرتبہ منصب ملنے والا ہے تو آپ کے دل میں حسد نہیں تھا آپ نے فوراً یہ دعا کی کہ اے اللہ میری اولاد میں سبھی بعض کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرما <تصفح> تو یہاں جو اولاد کے تعلق سے شفقت اور مہربانی ہے اس آیت مبارکہ سے بھی اس کا نظارہ کیا جا سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ علماء نے لکھا کہ جو مسلمانوں کے بچے بچپن میں انتقال کر جائیں تو قیامت تک حضرت سعود نبی علاء نبی نبینہ علیہ وسلام اور آپ کی زوجہ حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ ان بچوں کی کفالت کرتی ہیں تو یوں جو ہے وہ آپ اسم بمسمہ ہیں آپ کا جو نام ہے ابراہیم اس کا نام اس کا مانا ہے ابن رحیم یعنی مشفق اور مہربان باپ اور آپ کو اللہ تبارک و کو نے جو مقام و مرتبہ دیا ہے اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ مسلمان بچوں کی عالم برزخ میں کفالت فرماتے ہیں ایک حضرت سے پاک ہے کہ نبی اکرم علی ساط السلام نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم ملا نبی علی ساطو السلام کے گرد بچے ہیں اور آپ ان کی کفالت فرما رہے ہیں آپ علیہ السلام کے والد کا جو نام ہے وہ تھا تارخ تے علیف رے خے. یہ آپ کے والد کا نام تھا آپ کے چچا کا نام تھا آزف تو عربی زبان میں چچا کے لیے ابن کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں ہم بھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسا کہتے ہیں تایا ابو کہہ دیا کرتے ہیں تو عربی زبان میں چچا کے لئے باپ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے تو بعض لوگوں کو یہ شبہ لگا کہ ماذا اللہ آذر جو مشرق تھا وہ آپ کے والد تھے ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی نبی جو ہے مشرق کی, کے نطفے سے جنم نہیں لے سکتا کسی مشرقہ ماں کے کوک سے جنم نہیں لے سکتا انبیاء, انبیاء علیہ السلام وہ ہستیاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں پاک رحموں سے پاک رحموں کی طرف منتقل فرماتا ہے آپ علیہ السلام کے چار بیٹے تھے حضرت اسماعیل اسحاق اور ایک بیٹے کا نام تھا مدائن اور ایک کا نام تھا مدین حضرت سیم ابراہیم عل نبین ولی سات السلام جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ کی اولاد سے ہزارہ انبیاء پیدا ہوئے آپ جو ہے وہ ابوالمبیاں ہیں آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے خصوصیات سے نوازا بہت بڑی خصوصیت آپ کو یہ عطا فرمائی کہ آپ کے بعد آنے والے جتنے بھی ادیام تھے سب کے اندر آپ کی قدر و قیمت اور آپ کا جو مرتبہ تھا وہ باقی رہا ہر دین آپ کی عزت کیا کرتا تھا وہ یہود ہوں یا نصارہ ہوں حتیٰ کہ جو مشرقین مکہ تھے یعنی جو کسی دین سماوی کے پیروکار نہیں تھے وہ بھی حضرت ابراہیم علا نبی نلیہ صلاح السلام کی تعظیم کیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا پیروکار کہا کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک وطالیہ نے بہت زیادہ کثرت کے ساتھ حضرت ابراہیم علام نبی صلاح وسلام کے تذکرے کو بیان فرمایا ان کی ملت کو دین حنیف قرار دیا ان کی تباہ کرنے کا حکم دیا ان کے تعلیمات سے جو مشرقین مکہ تھے یا مشرقین عرب تھے ان کا رد فرمایا اور جا بجا ہمیں قرآن مجید فقان حمید میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ نبی کے کا تذکرہ جو ہے, وہ سننے کو ملتا ہے آپ کی یاد سے ہی قربانی ہم کرتے ہیں آپ کی یاد سے ہی ارکان حج جو ہیں وہ وابستہ ہیں طوفان نو کے بعد آپ ہی نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی وہ پتھر ہمیشہ کے لیے یادگار کے لیے قائم کر دیا گیا اور وہ تخذوں میں مقام ابراہیم کہہ کر اس جگہ کو جائے نماز بنانے کا حکم دیا گیا یعنی اس سے قریب طواف کے جو نوافل ہیں وہ پڑھنے کا حکم دیا گیا قیامت کے دن سب سے پہلے آپ ہی کو لباس فاخرہ عطا کیا جائے گا اور آپ کے بعد ہمارے پیارے آکا علی سات السلام کو لباس فاخرہ عطا کیا جائے گا ایک زمانے میں قحط پڑا اور اناج کی قلت ہو گئی آپ علیہ السلام نے بوریوں کے اندر مٹی بھرنے کا حکم دیا جب وہ مٹی بھری, بھری ہوئی بوریاں لائی گئیں تو جب وہ کھولی گئیں تو ان میں سے اناج موجود تھا یہ آپ کا ایک مجزہ تھا ایک مرتبہ آپ پر کفار نے شیر چھوڑ دیے لیکن وہ شیر بجائے آپ پر حملہ کرنے کے آپ کے جو ہے وہ قدم چمتے ہوئے نظر آئے حضرت ابراہیم علی نبین نولی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں خصوصیات کمالات اور اقرامات سے نوازا تھا وہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم خلی اللہ علا نبی علیہ صاحب سے وہ کام ہوئے یعنی بہت سارے کاموں میں آپ اول کہلائے ایک طویل فرست علماء نے ان کاموں کی دی ہے یعنی سب سے پہلے آپ ہی نے اپنا اور اپنی اولاد کا خطرہ فرمایا اس سے پہلے خطرہ نہیں ہوا کرتا تھا اور بعض علماء نے لکھا کہ جو انبیاء پیدا ہوتے تھے وہ مطلب ختنا شدہ پیدا ہوتے تھے جس طرح نبی اکرم علیم ختنا شدہ پیدا ہوئے سب سے پہلے آپ ہی کے بال سفید ہوئے سب سے پہلے آپ ہی نے ناخن موچھیں کٹوائیں اور منہ ناف وغیرہ بال صاف کیے یعنی اس کو رواج دیا اور آپ کے دین کے اندر یہ باتیں فرض تھیں سب سے پہلے آپ نے سیاو پاجامہ پہنا سب سے پہلے آپ ہی نے بالوں میں خضاب لگایا سب سے پہلے آپ ہی نے ممبر مسجد میں بچھایا اور اس پہ خطبہ دیا سب سے پہلے آپ ہی نے اپنے ہاتھوں میں آسا لیا سب سے پہلے آپ ہی نے راہ خدا میں جہاد کیا آپ کے بتیجے لوت کو آ, کفار جو ہے وہ اگوا کر, کر لے گئے تھے جس کے مقابلے میں آپ نے کفار سے جہاد کیا سب سے پہلے آپ ہی نے مہمان نوازی جو ہے اس کی روایت قائم کی اور اس روایت کے اندر آپ اتنے پختہ تھے کہ ناشتہ تک بغیر مہمان کے نہیں کیا کرتے تھے اور بسا اوقات مہمان کی تلاش میں چار چار کوس جو ہے وہ آپ سفر کیا کرتے تھے سب سے پہلے آپ ہی نے یعنی عربا نے لکھا کہ جو شیرمال یا پراٹھے ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ ہی نے وہ بنا کر مہمانوں کو کھلوائے سب سے پہلے آپ ہی نے موانقہ کرنا شروع کیا یعنی جب ملاقات کرتے ہیں تو مانکا ہوتا ہے اور جو مانکا ہوتا ہے وہ ایک تہیت ہوتی ہے ایک استقبال ہوتا ہے اور اس سے پہلے جو ہے وہ مانکا نہیں ہوتا تھا بلکہ سجدائے تعظیمی کرنے کا رواج تھا اللہ تبارک تعالی نے آپ کو بہت زیادہ مال اور خدام دیے تھے سب سے پہلے آپ ہی نے سرید پکایا یعنی شوربے میں روٹی ملا کر جو کھانا بنایا جاتا ہے اسے سرید کہتے ہیں اور سرید جو ہے وہ اہل عرب کی بڑی مرغوب اور لذیذ غذا ہے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ صاحب السلام کو یہ مطلب کے اولیت حاصل رہی ہے سب سے پہلے آپ نے یہ غذا بنائی اور یہ غذا جو ہے وہ لوگوں کو کھلائی بھی تو حضرت ابراہیم علیہ نبی نو علیہ صاحب السلام کا کیا مقام اور مرتبہ ہے اس کے تعلق سے ہم نے چیزہ چیزہ اور بہت ہی مختصر نکات جو ہے وہ سنے ہیں اگلے نقطۂ طرف بڑھتے ہیں اگلا نقطہ یہ ہے کہ آیتم مبارکہ کی جو ابتدا ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اشاط رہا ہے وہ ازپ اللہ ابراہیم اربلیمات بیکلیماتن فم اللہ تبارک وطالیہ نے آزمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے ذریعے اور فعتم نے ان چیزوں کی جو ابتلا اور آزمائش تھی اس منزل کو پار کیا اور اس منزل کو پائے تکمیل تک پہنچایا اور کامیاب ہوئے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ سلاۃ السلام کن چیزوں سے آزمائے گئے مفسرین نے اس کے حوالے سے بہت سارے امور بیان کیے ہیں امام فخر الدین راضی رحمت اللہ تعالی نے اپنی تفسیر, تفسیر قبیر میں پانچ سے زیادہ ایسے امور بیان کیے ہیں کہ جس کا تعلق ان چیزوں سے ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلی اللہ علاء نبی نلیہ صلاط السلام جن سے آزمائے گئے پہلی بات آپ نے یہ بیان کی حضرت ابن عباس صدی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ دس قسم کے ایسے خسال تھے اور امور تھے جو آپ کی شریعت میں فرض تھے جبکہ ہماری شریعت میں وہ سنت ہے تو جب ایک چیز فرض ہو جائے تو پھر اس کی ادائیگی کا حکم اشد اور اعلی درجے کا ہوتا ہے اور یہ یقیناً ایک ابتداء اور ایک آزمائش کی صورت ہوتی ہے جب کسی چیز کو فرض کرا دیا جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالی ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے اصل مقصود جو عبادات سے ہوتا ہے وہ بندے کی آزمائش ہوتی ہے کہ بندہ ان عبادات میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جو آپ کی ملت تھی اس میں دس کام ایسے تھے جو فرض قرار دیے گئے جبکہ امت محمدیہ میں وہ دس کام فرض نہیں ہے سنت ہے تو بعض اما نے لکھا کہ یہ جو دس کام تھے یہ آپ کے لئے اور آپ کی امت کے لئے ابتلا کا باعث تھے آزمائش کا باعث تھے اور مشقت کا باعث تھے ان دس کاموں میں سے پانچ چیزیں وہ تھیں جو سر سے متعلق تھیں یعنی کلی <تصفح> کرنا ناک میں پانی لینا مانگ نکالنا ناخن کاٹنا مسواک کرنا یہ پانچ چیزیں وہ تھیں جو سر کے متعلقات میں شامل ہیں کچھ چیزیں وہ تھیں جو بدن سے متعلق تھیں اس کے اندر ختنا ناف لینا بغل کے بال لینا ناخن کاٹنا اور پانی سے استنجا کرنا اس سے پہلے یہ چیزیں لازم نہیں ہوا کرتی تھیں آپ کی شریعت میں چیزیں فرض کر دی گئیں دوسرا قول یہ ملتا ہے کہ آپ کو جو آزمایا گیا مفسرین نے تیس ایسے اوصاف لکھے ہیں قرآن مجید فقان حمید کی مختلف آیات کے تحت کہ فلایت میں بیان کردہ مسلمانوں کی اوساف فلاحیت میں بین کردہ فلاں صورت میں میں بیان کردہ مسلمانوں کے اوساف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تیس اوصافوں سے آپ کو ازمایا اور آپ کامیاب رہے وہ آیت مفسرین نے نقل کی ہیں اختصار کے پیش نظر میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا تیسری قسم کے وہ معاملات فصر نے جن کے حوالے سے بیان کیا کہ یہ آپ کے تعلق سے ابتدا اور آزمائش کا سبب بنے کہ امور حج کہ جب آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی آپ کو حج کرنے کا حکم دیا گیا تو احرام کی پابندی طواف کرنا صحیح کرنا رمی کرنا یہ وہ امور تھے جو مشقت اور دقت کا باعث تھے لیکن آپ نے احکام الہیہ کی بجاوری کرتے ہوئے ان امور کو آسان طریقے سے انجام دیا چوتھے قسم کے امور کے متعلق امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی حضرت ابن عباس صدی اللہ تعالیٰ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو بطور خاص نو باتوں سے آزمایا گیا شمس سے یعنی سورج سے چاند سے اور ستاروں سے یہ تین باتیں ہوئی چوتھی بات یہ کہ بڑی عمر میں آپ نے اپنا خطنا فرمایا اور علماء نے لکھا کہ تقریباً ایک سو بیس سال کی آپ کی عمر تھی جب آپ کو ختنہ کرنے کا حکم دیا گیا اور اس کے بھی مزید اسی سال آپ ظاہری طور پر زندہ رہے حیات رہے تو اللہ تبارک وطالعہ کا آپ کے لئے حکم تھا آپ نے اس پر عمل کیا لیکن ہماری شریعت میں یہ حکم ہے کہ اگر کوئی بالغ ہو جائے تو اگر وہ خود ختنہ کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے اس کی بیوی اس کا ختنہ کر سکتی ہے تو ٹھیک ہے لیکن بلوغت کے بعد ختنے کے لیے جو ہے وہ ستر کھولنا جائز نہیں ہے آ, سات سال سے پہلے پہلے ختنہ کروانے کی تاکیت کی گئی ہے اور اس سے پہلے جتنی جلدی ختنا ہو اتنا ہی زیادہ آ, اچھا اور موقت قرار دیا گیا ہے چوتھی آزمائش آپ کی یہ ہوئی کہ آپ کو نمرود کی آگ سے گزارا گیا یعنی آگ پر پیش ہونا اور آگ میں کودنا اور آگ میں بیٹھنا یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی اور دل گردیہ کام تھا لیکن آپ علیہ السلام اس آزمائش پہ پورا اترے اور اللہ تبارک تعالی نے آپ پر اس آپ کو گلو گلزار فرما دیا چھٹی آزمائش آپ پر یہ آئی کہ آپ کو آپ, آپ کے نوجوان بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے اور ان کے گلے پر چھری چلانے کا حکم دیا گیا اور ساتویں آزمائش آپ پر یہ آئی کہ آپ کو حجرت کرنے کا حکم دیا گیا اور آپ نے جو ہے وہ اپنے اہل خانہ کو ایک جنگل بیابان میں چھوڑ دیا اور جنگل بیابان میں چھوڑ کر آپ تشریف لے گئے پانچویں قسم کی جو آزمائش علماء نے بیان کی وہ یہ کہ آپ کو مسلسل توحید بار تعلی کے پیغام کے سلسلے میں مناظروں کا سامنا رہا اپنی قوم سے مناظر کرتے رہے نمروز سے مناظرے کرتے رہے اپنے خاندان کے بعض لوگوں سے مناظر کرتے رہے انہیں قائل کرتے رہے تو ایک بڑی ہی مشقت کی اور بڑی ہی یعنی سخت آزمائش کی آپ نے زندگی گزاری اور یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی اس آزمائش کے تذکرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں بیان کیا ہے وہ عزب طال ابراہیم اربو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے آزمائش پر پیش کیا اللہ تبارک و عزیب طال ابراہیم رب ہوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش پر اور ابتلاح پر پیش کیا بک علی کچھ امور کے ذریعے فاتم تو انہوں نے امتحان میں کامیابی کے ساتھ ان امور کو انجام دیا یہ تو ایک وسط بیان ہوا کہ اللہ تبارک و جو ہے اپنے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی نوالیہ السلام کے متعلق ایک ابتدائیہ بیان فرما رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ انہیں آزمائش سے گزارا گیا اب اگلی بات بیان ہوتی ہے کال اینی جاق امامہ فرمایا گیا اللہ تبارک وطالیہ شاہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی نوالیہ صاط سے کہا اب میں تمہیں منصب امامت دینے والا ہوں اب یہاں منصب امامت سے کیا مراد ہے آیا کہ نبوت مراد ہے یا پھر کوئی اور منصب مراد ہے علماء کے اس میں دونوں طرح کے اقوال ہیں اور یہ اقوال ہیں کہ آپ کا جو ابتلا تھا بعض چیزیں وہ تھیں کہ جو نبوت دیے جانے سے پہلے آپ کو آزمایا جاتا رہا اور بعض چیزیں وہ تھیں کہ نبوت کے بعد بھی آپ کی آزمائش جاری رہی یا تو یہاں واقع نبوت ہی مراد ہو سکتی ہے کہ آپ امامت سے مراد ہے منصب نبوت دوسری چیز علماء نے یہ بیان کی کہ یہاں نبوت مراد نہیں ہے بلکہ انبیاء کے اندر بھی جو ایک خاص مقام آپ کو حاصل تھا کہ آپ جو ہے وہ آپ کی ملت کے تعظیم کی جاتی رہی آپ کے دین کے تعظیم کی جاتی رہی آپ کی تعلیمات کی ہر دور میں تعظیم کی جاتی رہی اور آپ کو جو ہے وہ آپ چونکہ ابو المبیا تھے اور ہر آنے والا جو نبی ہے وہ آپ کے فضائل بیان کرتا رہا آپ کے کمالات بیان کرتا رہا آپ کے دین حنیف کو بیان, کے فضائل بیان کرتا رہا اور نبی اکرم علیہ ساطو اسلام کے بعد آپ کو سب سے اعلی اور عرفہ مرتبہ حاصل ہے یہاں اس منصب کا مطلب کہ مراد ہونا مراد ہے یعنی وہ منصب یہاں مراد ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے وہ منصب آپ کو عطا فرمایا جو کہ نبوت سے اضافی ایک الگ سے منصب تھا کہ ہر نبی جو ہے وہ جیسا کہ شروع میں بیان ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کے مختلف مراتب ہوتے ہیں اور آپ کو دیگر انبیاء کے مقابلے میں فو مطلب کہ ایک ممتاز درجہ دیا گیا اور ال العزم انبیاء میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے تو جب آپ سے یہ پوچھا گیا بلکہ جب آپ سے یہ کہا گیا اللہ تبارک و تعالی نے جب آپ کو یہ خبر سنائی کہ ہم آپ کو اس منصب پر فائز کرنے والے ہیں تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا نبی نبی علیہ صاحب السلام عرض کرتے ہیں وَمِن ذُرِّجَّتِ اور اے مول کریم کیا میری اولاد میں سے بھی یہ منصب کسی اور کو آتا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اشار فرماتا ہے قال اللہ حد و علمین میرا جو عہد ہے میری طرف سے جو منصب ہے وہ ظالموں کو عطا نہیں ہوتا یعنی اگر یہاں نبوت مراد ہے تب بھی مانا واضح ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے گناہ گار نہیں ہوتا خطا کار نہیں ہوتا یعنی گناہ گار نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ اس اعتبار سے امام ہوتا ہے کہ ان کی پیروی کی جاتی ہے ان کی پیروی کی جاتی ہے ان کی پیروی کرنا واجب ہوتا ہے اور اگر نبی گناہ کرے تو لوگ اس گناہ کے معاملے میں بھی پیروی کریں گے تو اللہ تبارک تعالی نے اپنے تمام کے تمام انبیاء اور رسول کو گناہوں سے معصوم رکھا ہے ان سے گناہ سادر نہیں ہو سکتے تو یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ انبیاء علیہ السلام کی ال اطلاق یعنی عمومی طور پر یہ شان بیان کر رہی ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ منصب نبوت اور منصب رسالت پر فائز ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں جب یہ بیان فرما دیا لا الظالمین کہ میرا جو عہد ہے میرا جو منصب ہے وہ ظالموں کا عطا نہیں ہو سکتا تو انبیاء علیہ السلام جو منصب رسالت اور منصب نبوت پر فائز ہوتے ہیں تو وہ یقینی طور پر معصوم ہوتے ہیں وہ گناہ نہیں کر سکتے اللہ تبارک و تعالی انہیں گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے انہیں درجۂ عصمت اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے اب یہاں پر چند اور ایسے امور ہیں جن پر گفتگو باقی ہے پہلا پہلی بات تو یہ ہے کہ انبیاء کے معصوم ہونے سے کیا مراد ہے مفسرین نے اس حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا کہ انبیاء کے معصوم ہونے سے اکتمرات یہی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام گنا نہیں کریں گے پھر یہ بھی ہے کہ جو امور تبلیغ ہیں امور تبلیغ کے تعلق سے وہ کسی قسم کی بھول نہیں کرتے اور کسی قسم کا سب ان سے نہیں ہوتا ورنہ تو پھر یہ ہے کہ دین کے پہنچانے میں ہی شک و شبہ پیدا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی انبیاء علیہم السلام کو جہاں دیگر کمالات سے نوازا ہے وہیں ایک کمال اور ایک عظمت اور ایک بلندی اور ایک رفت یہ عطا فرمائی ہے کہ انہیں گناہوں سے محفوظ رکھا ہے وہ معصوم ہے یاد رکھیے کہ صرف انبیاء معصوم ہے اور فرشتے معصوم ہیں انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ مخلوق میں کسی اور کو معصوم قرار نہیں دیا گیا اولیاء اللہ اللہ تبارک و تعالی کے مقربین وہ محفوظ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے وہ گناہوں کے قریب نہیں جاتے لیکن انبیاء اور ملائکہ کے علاوہ کسی اور کا یہ منصب نہیں کہ وہ اس ان کو معصوم کہا جائے معصوم جو ہے صرف فرشتے ہوتے ہیں اور انبیاء ہوتے ہیں اب یہاں پر ایک <coughs> اور گفتگو کی گئی ہے کہ اگر اس آیت کے اندر بیان کیا جانے والا جو منصب ہے منصب امامت کہ اس کو نبوت کے معنی میں نہ لیا جائے اور ہر امام کے متعلق لیا جائے تو پھر کیا یہی معنی اس وقت بھی پایا جائے گا تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر لفظ امامت کو نبوت کے معنی میں لیا جائے تو پھر لفظ امامت نبوت کے پس منظر میں ہی اس کی تشریح اور توضیع کی جائے گی اور اگر لفظ امامت جو ہے اس کو ولایت کے معنی میں لیا جائے یا اس کو کسی اور مرتبے میں لیا جائے تو پھر اس کی تشریح اسی انداز میں کی جائے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ جو نبوت کے پس منظر میں مانا ہو وہ مانا غیر نبی کے اوپر بھی صادق آئے اور مفسرین نے اس کا مانا عام بھی رکھا ہے یعنی اسمراد ایک خاص قربت ہے کہ اللہ تبارک و نے حضرت ابراہیم علا نبی نے والی صاحب السلام کو ایک خاص قربت اور مقام عطا کیا اور انبیاء علیہ السلام کو تو مقام حاصل ہوتا ہی ہے انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایک خاص مقام ملا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں بعض بندوں کو بھی خاص مقام عطا فرماتا ہے اب وہ بندے مختلف الفاظوں سے یاد کیے جاتے ہیں مثال کے طور پر بعض بندے اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں جو قطب کہلاتے ہیں بعض ایسے جو ابدال کہلاتے ہیں بعض ایسے ہیں جو گوشت کہلاتے ہیں خود حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ملک کے شام میں ہر دور کے اندر چالیس ایسے افراد مقرر فرمائے گا یعنی چالیس ایسے افراد ہوں گے جو حیات، ربو حیات ہوں گے یعنی زندہ ہوں گے اور اگر ان میں سے ایک انتقال کر جائے گا تو اس کی جگہ اللہ تبارک و تعالی دوسرا بندہ مقرر فرما دے گا یہی وجہ ہے کہ ان چالیس افراد کو اب کہا جاتا ہے یعنی ایک جاتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا آ جاتا ہے یہ بدلی جاری رہتی ہے خلاصہ نز کر رہا ہوں آگے فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کی وجہ سے رسک دیتا ہے بارش برساتا ہے اور دشمن کے مقابلے میں نصرت اور فتح نصیب کرتا ہے ملک شام کے تعلق سے یہ فضائل احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے تو اللہ تبارک و مطالعہ کے جو نیک بندے ہیں ان نیک بندوں کے اندر بھی تفاوت ہوتا ہے ان نیک بندوں کے اندر بھی مختلف درجے ہوتے ہیں اور وہ نیک بندے نبی نہیں ہوتے رسول نہیں ہوتے بلکہ امتی ہوتے ہیں اور امتی ہونے میں بھی مختلف درجے رکھتے ہیں جیسا کہ نبی اکرم علیہ ساطو والسلام کے بعد سب سے افضل جو درجہ ہے امبیا علیہ اسلام کے بعد اور حضور اکرم علفات اسلام کی امت میں سب سے جو افضل درجہ ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا درجہ ہے جو دوسرا درجہ ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا درجہ ہے جو تیسرا درجہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا درجہ ہے جو چوتھا درجہ ہے وہ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وضاح الکریم کا درجہ ہے تو یہ چاروں جو ہیں یہ خلفائے راشدین کہلاتے ہیں یہ بھی اپنے وقت کے امام تھے اور جو امامت قبرا ہے ان کی شرائط پر یہ چاروں ہی پورا اترتے تھے یہاں میں ایک مسئلہ عرض کرتا چلوں ایک بڑا ہی مارکت اللہ مسئلہ ہے لیکن اس مسئلے کا تعلق اس آیت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اور اس آیت کو لے کر اس مسئلے کی خود ساختہ تشریح کی جاتی ہے اس بنیاد پر اس مسئلے کی تھوڑی سی تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں معام اصل میں یہ ہے کہ ریاست جب قائم ہوتی ہے تو ریاست دو طرح کی ہوتی ہے ایک وہ ریاست ہوتی ہے جو ریاست شریعہ کہلاتی ہے شری ریاست کہلاتی ہے یا خلافت راشدہ کہلاتی ہے یا شری خلافت کہلاتی ہے تو جو شریع خلافت ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جو حاکم ہے وہ کچھ شرائط پر پورا اترتا ہو یعنی عکل بالغ ہو فاسق نہ ہو اور ایک بڑی ممتاز شرط یہ ہے کہ وہ جو حاکم ہے وہ حاکم کرشی ہو یعنی اس کا کرشی ہونا ضروری ہے کرشی نہیں ہوگا تو خلافت راشدہ کا وہ حاکم نہیں کہلائے گا اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ ترنوں کے دور میں سلطنت عثمانیہ ٹوٹ رہی تھی یعنی سلطنت عثمانیہ جو ترکوں کی حکومت تھی جس کے آخری خود مختار جو خلیفہ تھے سلطان عبد الحمید وہ ہوا کرتے تھے تو یہ سلطنت ٹوٹ رہی تھی جنگ دوم عظیم جاری تھی اور اس جو سلطنت عثمانیہ تھی ملک شام اور عرب شریف اور یہ تیونس اور یہ مراکش بہت سارے ممالک پر پھیلی ہوئی تھی اور بہت ہی ایسی مضبوط یہ ریاست تھی جس کی جتنی تعریف کی جائے اتنا کم ہے اس ریاست میں بہت سارے عمدہ کام ہوئے اور علماء فقہ اور مفسرین محدسین سبھی کو اس اپنے کام کرنے میں سرت حاصل ہوتی تھی اور ریاست کی پوری معاملت ہوا کرتی تھی اور ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے وہ خدا ترس اور نیک حاکم جو ہے ان ریاستوں میں, میں گزرا جب یہ ریاست ٹوٹ رہی تھی تو ہندوستان کے اندر ایک فتویٰ آتا ہے اور ایک نیا جو ہے وہ شہرا پیدا ہوتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس ریاست کی یہ جو ریاست ہے یہ خلافت اسلامیہ ہے اور اس کی نصرت اور مدد کرنا مسلمانوں پر فرض ہے مسلمان, مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ حجرت کریں اور اس ریاست کی مدد کو اور اس ریاست کی معاونت کو پہنچے تو اب ٹھیک ہے ایک اسلامی ریاست کی مدد کے, کی اپنی اہمیت ہے لیکن جو فرائض ہیں اس کا اپنے ایک دائرہ ہوتا ہے اور جو امور ہیں جو احکامات ہیں وہ احکامات اپنے درجے میں رہ کر ہی بیان کیے جاتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک حکم کو اس کے درجے سے کم کر کے بیان کیا جائے یا اس حکم کو اس کے درجے سے بڑھا کر بیان کیا جائے تو چونکہ خلافت کے لیے کرشی ہونا ضروری ہے اور جو سلاطین ترک تھے یہ کرشی نہیں تھے تو الادت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا ایک رسالہ لکھا دوام الش کے نام سے کہ امام کا کرشی ہونا ضروری ہے اور جو سلطنت عثمانیہ کی ریاست تھی امام اہل سنت نے لکھا کہ یہ خلافت نہیں ہے خلافت عثمانیہ نہیں ہے کیونکہ اس کے جو حکام ہیں وہ کرشی نہیں ہے جو کہ خلافت اسلامیہ کے لیے ضروری ہے تو اس لیے مسلمانوں کو یہ نہ کہا جائے کہ یہ ریاست خلافت اسلامیہ ہے اور مسلمان ہیرت کر جائیں پورا ہندوستان خالی ہو جائے اور مسلمان وہاں جا کے آباد ہو جائیں تو اس فتوے کے اندر غلو تھا اعتدال نہیں تھا کچھ چیزیں حقائق کے خلاف بیان کی گئی تھیں تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالی نے اس کا رد فرمایا اور علمی طور پر اس کا ایک جواب دیا اور جو حقیقت واقعہ تھی وہ حقیقت واقعہ آپ نے اپنے اسالے اس کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کر دی طالباً چودویں یا پندرہویں جیل کے اندر یہ رسالہ موجود ہے فتح و رضی شریف کے اندر پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کی جو نظر تھی وہ وقت کے جو سیاسی مسائل تھے اس پر کس قدر گہری نظر تھی اور چونکہ وہ دین سے جڑے ہوئے مسائل تھے تو اگر کوئی دین کا نام لے کر کوئی تحریک چلانا چاہتا تھا تو اس میں بھی آپ جو اعتدال ہے اس کا درست دیا کرتے تھے اور حقائق کے خلاف جو بھی بات ہوتی اس کا کلمی رد فرمایا کرتے تھے دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ بعض لوگوں نے ایک نظریہ یہ گھڑا کہ جی ریاست جب قائم ہوگی خلافت تو خلافت کے قائم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ خلافت پر متمکن جو حاکم ہے وہ علوی بھی ہو اور اس اعتراض کو لے کر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت صدیقی اکبر دلتانو الوی نہیں تھے تو آ حاکم من سکتے ہیں حضرت عمر فاروق الوی نہیں تھے تو کسے حاکم کے من سکتے ہیں حضرت عثمان غنی دلّت حاکم بن سکتے ہیں یہ جو شرط ہے یہ باطل ہے آہ، اہل سنت کے نزدیک صرف کرشی ہونا خلافت اسلامیہ کے حاکم ہونے کے لیے مطلب کہ نصب کے اعتبار سے کافی ہے <تصفح> اور اس آیت مبارکہ کو لے کر کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ حضرت صدیق کے اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت تو وظاہر رضی اللہ عنہ کے باغ پر قبضہ کر لیا تھا اور ان کا باغ نہیں دیا تو آپ تو ظالم تھے اور ظالم چونکہ منصب من امامت پر نہیں آ سکتا منصب اخلافت پر نہیں آ سکتا تو وہ کیسے جو ہے وہ حاکم بن سکتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اعتراض بھی غلط ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کسی قسم کے باغ پر قبضہ نہیں کیا تھا باغ فدق جو ہے وہ نبی اکرم علیہ ساطو السلام کی ملکیت میں تھا اور نبی اکرم علیہ ساطو السلام کی واضح احادیث موجود ہیں کہ انبیاء کی میراث جاری نہیں ہوتی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی جب حاکم منے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان احادیث مبارکہ کے تحت اس باغ کو جو باغ فدق کہلاتا ہے اس باغ کو بیت المال کے سپرد کر دیا اور بیت المال کا وہ حصہ بن گیا ایسا نہیں تھا کہ حضرت صدیق اکبر تعالیٰ نے جو ہے وہ باغ پر خود قبضہ کر لیا معاض اللہ ایسا نہیں ہوا بلکہ وہ باغ بیت المال کے سپرد کر دیا گیا اور اس کی جو آمدنی ہے وہ بیت المال کو جانے لگی یہ ایک چھوٹا سا معاملہ ہوا تھا لیکن اسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت صدیق اکبر تعالیٰ ماض اللہ ظالم تھے اور اس آیت میں فرمایا گیا کہ لا ینعال ظالمین ظالمین جو ہے وہ منصب امامت یا منصب خلافت پر متوقع نہیں ہو سکتا نہیں بلکہ وہ تو صدیق تھے وہ تو جو ہے وہ متقیوں کے سردار تھے وہ تو اورا تھے تو اس آیت مبارکہ میں جہاں بہت ساری باتیں بیان ہوئی ہیں وہاں مرکزی طور پر یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور کوئی بھی نبی جو ہے وہ گناہگار نہیں ہوتا اور جو فاسق ہو اسے نبوت نہیں ملا کرتی اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص بندوں کو خاص مقام عطا فرماتا ہے دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ جو خلافت اسلامیہ قائم ہوگی اس میں جو حکم بنے گا اور امام بنے گا اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ قرشی ہو یعنی قریش خاندان سے تعلق رکھتا ہو نبی اکرم علیہ سات السلام کے جو آباء و اجداد کا نسب ہے قریش خاندان اس سے وہ تعلق رکھتا ہو الوی ہونا یا سید ہونا اس کے لئے ضروری نہیں ہے کرشی ہونا کافی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ریاست ایسی ہے جو خلافت اسلامیہ کی شرائط پر تپور نہیں اترتی تو ایسا نہیں ہے کہ اس ریاست کو مانا نہیں جائے گا ایسا نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک خاص پس منظر میں گفتگو ہو رہی ہے کہ خلافت اسلامیہ کی اگر ریاست قائم ہوتی ہے تو اس کی یہ شرائط ہیں اس کے علاوہ اگر جو بھی ریاست ہے مسلمانوں کی اس ریاست میں جو حاکم ہے وہ ال میں علما نے اس کو شمار کیا ہے اور وہ جو جائز بات بطور قانون کے بیان کرے گا اس پر عمل کرنا مسلمانوں کے لیے لازم ہوگا واجب ہوگا یہ صرف ایک علمی نقطے کے طور پر باتیں بیان کی گئی ہیں کہ خلافت اسلامیہ کی یہ شرائط ہیں اور اس کے علاوہ کی یہ شرائط نہیں ہے لیکن جو بھی اسلامی ریاستیں ہیں اس میں جو حاکم ہیں بہرحال ایک ترجیح تو یہی دی جانی چاہیے کہ وہ حاکم جو ہے وہ فاسک نہ ہو وہ متدین ہو وہ جو ہے وہ دین کے خلاف عمل نہ کرتا ہو لیکن بہرحال اس کی جو جائز بات بطور قانون ہمارے سامنے آئے گی اس پر عمل کرنا مسلمانوں کے لئے ضروری ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے اس مبارکہ کے تحت عضرت سیدنا ابراہیم خلی اللہ علیہ نبی ولیسات جو فضائل سماعت کیے اور منصب نبوت و رسالت کے تعلق سے جو باتیں ہم نے بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ہمیں عطا فرمائے اور جو معلومات ہماری ان معلومات میں اضافہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ ان معلومات کو ہمارے دلوں کا نور بنائے اور اس کے علاوہ جو باتیں ہم نے سنی اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو یاد رکھنے اور حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم